بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, کلاس کے بیچ میں فون آ کے میرا کلاس ڈسٹرب ہو گیا ہوں. دوبارہ دے رہا ہوں تو حالان باب الحج کا جو ہے درخت نمبر تین جو ہے پیج نمبر ایک سو سے ہیں اور یہ درخت جو ہے میکعت اس میں میکعت کے بارے میں بیان کریں تو میقات وہ جگہ ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر نہیں گزر سکتا ہے ہاں جی جہاں سے احرام باندھے بغیر نہیں گزر سکتا ہے خواہش کو جانو قمرے کو جانو وہ جگہ بتا رہے ہیں تو شش فرماتے ہیں والمواقی تو میکعت جو ہیں اللہ تی وہ جگہ ہیں لا یود الجائش نے وہاں سے گزر جانے الحرمََََََََََََََََََََ مگر احرام باندھے بغیر لہ لمدنہ مدنہ والوں کے لیے اب وہ میقات کون سے جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتا وہ ذو الحلیفت نامی جگہ ہے وہ یہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے ہاں جی ولیہ عراق اور عراق والوں کے لیے ذات و عرقِ ذات نامی جگہ ہے وہاں سے بولو احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے ولی اہل شام اور بولو جو شام سے آتے ہیں الجوحۃ جوفا نامی جگہ ہے وہ وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے گھر سے باندھ کے جانا ضروری ہے یعنی یہ جو جگہ آتے ہیں نا ادھر سے احرام باندھے وغیرہ آگے نہیں جا سکتا اور احرام جو ہے مخصوص لباس ہیں مردوں کے لیے دو چادر ہے خواتین کے لیے یا ان کے پی نارمل لباس ہیں البتہ سادہ ہو جتنا ہو سکے مردوں کے لیے سفید ہونا ضروری خواتین کے لیے سفید ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جتنا کم رنگ ہو ہاں جی کم ہو جتنا ہو اتنا ہی بہتر ہے ولی نج اور وہ لوگ جو نجد سے آتے ہیں اسی سی سجارا بھی کا ایک جگہ ہے ہاں جی اللہ دھابیوں کو جو نجدی بولتے ہیں سو جہاں سے وہ لوگ یہیں سے نکلے تھے تو ان کے لیے قارن المنازل نامی جگہ ہے وہ لوگ وہاں سے احرام باندھیں گے ولی اہل یمن جو لوگ یمن سے ہیں یلم لم نامی جگہ ہے ادھر سے احرام باندھ کے آئیں گے تو یہ آخری جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں گزر سکتے ہیں ہاں جی اس کے فرماتے ہیں اگر کوئی ان جگہوں سے پہلے احرام باندھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش سے فرماتے وینا احرم اگر کوئی احرام باندھے قبل تلقلم واقع ان مقاتوں سے پہلے چاہے خوشہ یعنی اراقی لوگ جو ہیں منا لاخیق نامی جگہ سے احرام باندھے بلکہ ان کے لیے افضل و افضل المسلح و مسلح نامی جگہ ہے اور درمیانی ثواب کے ان کے لیے غم غمرت غمرہ نامی جگہ ہے وہ آخر وہ آخری وہ جگہ آخری وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنے بغیر نہیں جا سکتا ہے وہ ذات و عرق نامی جگہ ہے جو شروع میں بیان ہو گیا ہے جی عراقیوں کے لیے یہ جگہ یا یعنی تو ذات و عرق سے پہلے بھی وہ لوگ باندھ جاتے ہیں ان کا نام بتایا وہ المدنی والمدینہ والے بن مسجد شجرا شعبہ لکھا تھا ذلح الفاظ زل... مسجد شجرا ذلح سے پہلے آتا ہے اور یہ مسجد نظیرہ جہاں با باغہ احرام باندھنے کے لیے سینکڑوں کو جو بنایا ہوا ہے وہ بھی بڑا مسجد ہے ہاں جی سے جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں حج کو جاتے ہیں وہ لوگ یہیں سے احرام باندھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ وسلم نے یہیں سے احرام باندھے تھے تو مدنی مسجد ششرہ سے اگر احرام باندھنے کا نا افضل ہے تو یہ ان کے لیے افضل ہے اب حرماتیں اگر کوئی ان سے بھی آگے مثلاً ایک بندہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جائیں تو ہمارے کی روشنی میں جائز ہے حرمت وَََََََََََين احرم اگر کوئی احرام بانيں قبل حاضل مواقعیت ان میقاتوں سے بھی پہلے حرام بانيں یہ بھی جائز ہے عالي اسلام میں اعلي تشيق نزيک جو ہے میقات سے پہلے احرام باننا ان کے ليے جائز نہیں ہے مگر ایک نظر کرے تو جائش سے اکثر ان کا خدوہ یہی نظر آتا ہے لیکن ہمارے شاست کے نزدیک آپ گھر سے نکلتے ہوئے بھی احرام باندھ کے یا اسی ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہیں ان شاست فرماتے ہیں وہ نہرما اگر احرام باندھنے قبل حاضر مواقع ان مقاتوں سے پہلے تو جاز اح یہ بھی جائش سے ہے البدا ایک شرط ہے وہ یہ ان واقعہ اگر ہو جائے آپ واقع ہو جائیں کا احرام باندھنا دن واقعہ ہی اشہر الحج اور آپ کا احرام کے مہنوں میں واقع ہو جائے بھائی حج کے مہینے کون سے آپ خود فرما رہے شوال شوال کے یکم رمضان کی رمضان ختم ہو کے شوال کی پہلی تاریخ سے شوال کے مہینہ پورا حش کے مہینہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ذوالق وطہ تین کا مہینہ یہ دو مہینہ پورا حش کے مہینے کہا جاتا ہے اس کے عواب من ذی میں سے جو حج کا عمل کے مہینہ ہے ما علی بھی وہ دن جو حج کے لیے مناسب ہے وہ کیا ہے چونکہ ذی الحجہ کی تیرہ تاریخ حج کا آخری دن ہے حج کے عملیات کا لہٰذا ذی الحجہ کی جو ہے یقیناً یکم سے لے کر آٹھ سے تاریخ تک اس کو احرام باننا ضروری ہے آج چونکہ آٹھ تاریخ سے تو حج کے عملیات رکن شروع ہو جاتی ہیں اس لیے جو ہے ذل حجہ میں سے وہی دن جو حج کے عملیات کے لیے مناسب ہے ذل حجہ کی تیرہ تاریخ کے بعد تو حج کے تمام عملیات ختم ہو جاتے ہیں کلوز ہو جاتے ہیں اس کم سے کم تاریخ کو وہاں پر پہنچنا ضروری ہے اس کے علاوہ حرماتے ہومیک و من کا نہ مکہ وہ لوگ جو مکہ شریف کے اندر ہے ان کے لئے حج میں احرام بان فل حج میں الحرم و حرم کا حدود ہے حرم سے مراد جو خود ایک ہاں جی مسجد الحرام مراد نہیں ہے حرم کعبہ کے چاروں طرف جو ہیں کافی فاصلہ اس کے اندر آ جاتا ہے حرم وہ حدود ہے کعبے کے اطراف میں ہاں جی جو جس میں کافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں کافر ساگر نہیں گزر سکتے ہیں ان کو حرم کہا جاتا ہے تو بعض کچھ جانے بیس کلومیٹر میٹر پندرہ کلو اور ایک طرف 6 کلو میٹر ایک طرف بارہ کلو اس طرح کے کچھ مساحات تھے چاروں طرف سے اور سعودی عرب حکومت نے چاروں طرف سے نشان لگا ہوا ہے ہر طرف سے آنے والے مین شاہراہ پر وہاں پر باغہ بھور لگا ہوا ہے اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے ہیں ہیں تو وہی وہ وہ حرم کے اندر وہاں سے پھر حرم شروع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں مکہ والے حج میں حرم کے حدود سے حرام باندھیں گے وہ ہل عمرتی اور موقع والے اور عمرہ میں بولو الہل ہل نامی جا ہل جو ہے سے جب آپ گزر جاتے ہیں اور حرم ابھی حرم کی حدود میں ابھی نہیں پہنچا ہے وہ بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ہیل بولتے ہیں ابھی انہوں نے جو ایک مسجد بنایا ہے مسجد اشیاء کے نام سے اس جگہ وہ بھی اسی ہل کے حدود میں ہے لہذا ہم لوگ بھی عمرہ وہاں مکہ پہنچنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ اس مسجد عاشیہ میں جا کے باندھیں گے اس کا پرانا نام تنائیم ہے تنعیم ابھی انہوں نے ایک مسجد بنا کے اسی جگہ کا نام مسجد عاشہ رکھ دے ورنہ اصل پرانا نام تنعیم ہے اور اس کو ہل بھی بولتے ہیں ہل میقات سے گزر کر حرم کی حدود میں پہنچنے سے پہلے کا جو جگہ ہے چاروں طرف کعبے کا ہاں جی حرم کا اسے ہل کہا جاتا ہے تو کہا عمرے میں ہل جائیں گے ہاں جی عمرے کے لیے ہل جائیں گے مکہ والے امن کان محتن ہو اور وہ لو جن کا رہنے کی جگہ وطن اگر مینن مواقع یعنی مواقع کے اندر ہے میکعت گزرنے کے بعد میقات سے زیادہ قریب یعنی کہاوہ سے قریب ہے اس کا مطلب ہے میکعت کے اندر ہے تو اس کا میقات کہاں سے وہ احرام کہاں سے بن جائیں گے اس کے احرام بننے کی جگہ بیت ہو اس کا اپنا گھر ہے وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں گے کیونکہ اس کو پھر باہر آنے کی ضرورت ہے نہیں ہے فرمات عمن احرم امین حاض المقہ مواقع جو بھی شکایت ان جو مختلف علاقوں کے لئے جو میقات بیان ہو گیا ہے وہاں سے جب احرام باندھیں گے تو ان کے لیے احرام باندھ کے گیا ٹھیک ہے جی اور اس نے اپنا عمرہ کر لیا کبھی بتا حاج کرنے کے لیے وہ ابھی وہاں کعبے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ مقات جانے کی ضرورت نہیں ہے وہیں جس مصاحانے میں آپ ہے وہیں سے چونکہ آپ کعبے کے اندر ہے حرم کے اندر ہے تو وہیں سے آپ احرام باندھ کے جائیں گے تو عرمۂ عمن من حاض المواق جن لوگوں نے ذکی شدہ ملقاتوں اپنے احرام باندھ لمرت عمرۂ کا حج چونکہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور کبھی عمرہ اکیلا کیا جاتا ہے تو پھر ہوا تمرا اور عمرہ بھی کر لیا تو پھر جو ہے حامیقات حج ہے اس بندے کے حج کا جو میقات ہے مکہ تو, تو مکہ ہی کے اندر سے وہ احرام باندھے گا اس کو دوبارہ جو میقات میکعات پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے لا حاجت لہو کوئی ضرورت نہیں اس کو بھی احرام ہی, ہی اس کو احرام بندے گا لالحش اس کے اپنے حج کے لے ال رجور واپس آنا الا میکاد کسی بھی مقات کو منحاظ المواخد یہ جو سابقہ میقات مختلف ممالک کے لوگوں کے لیے بیان ہو گیا ہے ادھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے امیقات سے احرام باندھ کے گیا پھر آپ انہوں نے عمرہ کر لیا پھر آپ حج کے حضام آنے تک وہیں مکے میں اب رہتے ہیں پھر آپ وہیں رہتے ہیں روزانہ طواف کرتے رہتے ہیں پھر جب حج کے جو آٹھ ذیل حج جہاں آ جاتی ہے تو آپ اپنے مصافانے سے احرام باندھ کے حج کو چلے جاتے ہیں حج کے عملیات کے لیے مینا میں چلے جاتے ہیں البتہ آپ کعبے پہ آ کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں فرماتے ہیں تو اور امیکات العمرت اور جو لوگ کعبے پہ ہیں ان کے لیے عمرہ کرنے کا جو ہے امیکات المرت الحیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں آپ نے جو یہاں سے ہاں جی عمرہ احرام باندھ کے پاکستان سے ایک بندہ جا رہا ہے اس نے اپنے میکعت سے احرام باندھ کے چلا گیا یا گھر سے احرام باندھ کے چلا گیا اس نے اپنے عمرہ کر لیا ہاں جی اب اس نے حج کے لئے اس کو پھر میقات پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں اپنے مسافانی سے یا حرم میں جا کے احرام باندھ کے اپن عمرہ اپنے, اپنے حج کریں گے اس کے بعد اگر وہ دوبارہ کوئی اور عمرہ کرنا چاہیں اپنی طرف سے اپنی والدنگ کی سے اپنی فوشد والوں کی طرف سے تو وہ جو اس کے لیے مقات کیا ہوگا فرماتے ہوا میقات العمر عمرے کا مقاد ہل ہیں آج اس کل اسی جگہ کو ہل کو مسجد عائشہ بولتے ہیں ورنہ یہ چاروں طرف ہے انہوں نے صرف ایک جگہ پر مسجد بنایا ہوا ہے, چاروں طرف نہیں بنایا ہوا ہے تو میکعت عمرہ ہل ہے جس کا جس آج کل مسجد عادشہ بولتا ہے وہاں انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے ہزاروں انہوں نے وہ زحانے بنائے ہوئے ہیں بڑا مسجد بھی بنایا ہوا ہے تو کا اہل مکہ ہیں جس طرح اہل مکہ والوں کو آپ نے پہلے بیان ہو گیا وہ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ ہل پہ گے وہی مسجد عادشہ تو آپ بھی وہاں پہنچنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو بھی مسجد عادشہ جانا ضروری ہے ان اراد العمرداں اگر آپ ارادہ کریں عمرہ کرنا مدنخرا ایک اور دفعہ ہاں جی یہ حکم آپ لوگوں کو ذن میں رکھنا ضروری ہے چونکہ اس واجنواش دنیا میں یہ باب حقیر کی جو غروب ہے نا وہ مکے سے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں جو مصرفانے سے جا کے کرتے ہیں مصحانے سے ہی احرام بن کے جاتے ہیں تو ان کا یہ ترقہ سو فیصد غلط ہے فقہ کی اس عبارت کی روشنی میں ہاں فقہ صاحب بتاپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ ہل جائیں بلتے ہیں ہل وہی مسجد ہے یہ لوگ اپنے خانے سے حرام باندھ کے جاتے ہیں تو یہ عمرہ پورا پورا باطل ہے صحیح نہیں ہے یہ لوگ آپ لوگ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ یہاں سے جائیں گے آپ نے مقاد سے حرام بانا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں آپ کو مسجد عاشہ جانا جانا ضروری ہے جس کو پرانا نام ہل ہے اور اس سے اسی مسجد عاشہ جان بنایا اس کو پہلے اتنا نہیں تھے وہ مسجد بنانے کے بعد اس کو مسجد عائشہ نام رکھا ہے ورنسل میں وہ جگہ ہل ہے ادھر جائیں ادھر جائیں گے وہاں انہوں نے سسٹم بھی پورا پورا تیار کیا ہوا ہے حاجی کوئی کے کوئی پریشانی نہیں احرام باندھنے کے لیے تو وہاں جانا ہے واجب ہے آپ نہیں جائیں گے آپ زمانے سے احرام باندھ کے جائیں عمرے کے لیے تو آپ کا عمرہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے لہذا اس پر خاص توجہ رکھی جائے میں نے اس سال بھی جو لوگ عمرے کو کہتے تھے سردیوں میں میں نے لوگوں سے پوچھا تو با فخیر بہت ماشاء کے جو گروپ ہے کہتے ہیں ان میں بہت سے لوگ سب جاتے تھے بہت چلے یہ معلوم نہیں وہ لوگ کہتے ہیں فخر نے چونکہ ہمارے فخر نے مسافخانے سے باندھ گیا ہے ہم نے اس کی پیروی کرنا ہے بول یہ لوگ مسافخانے سے حرام باندھ کے چلے جاتے تھے چلو تو یہ بالکل غلط ہے فقیرے میں دیکھو آپ لوگ دے رہے ہیں سر عبادت موجود ہے لہٰذا کسی کے دھوکے میں نہ آنا اس طرح اپنے عمل کو ضائع نہ کرنا آگے فرماتے ہیں بچوں کا احرام بننے کی جگہ کیا ہے بامیکات اس بچوں کے احرام بننے کے جگہ من فخن فخ فق نامی جگہ ہے ہاں جی فق نامی جگہ ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا میکعات کے ہاں جی مردوں کے میکات سے اندر ہے کعبہ سے کر کیونکہ احرام میں رہنا مشکل ہو جاتے ہیں نا پابندیاں زیادہ ہے اس لیے اللہ نے بچوں کے لیے سہولت رکھا ہے اگر وہ چھیں تو ادھر جا کے باندھے لیکن وہ بھی ہمارے طرح جہاں سے بڑے احرام باندھتے ہیں وہاں سے باندھنے تو صحیح ہے لیکن لازمی جو باندھنا ہے وہ فاق جگہ ہے تو اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توحی عطا فرمائے